سالس نمبر 13 جو میرے پاس کتاب ہے اور جامعہ کراچی کی چھپی ہوئی جی پہنچ گئے سب جی اسلام جی بتائیے سب, سب لوگوں کو ملا یا نہیں وعلیکم السلام و رحمز اقبال وبرکاتہ ماہر سب لوگوں کو کتابوں میں سب وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہرہ جی جی آپ لوگوں کو مل گیا یہ سبق کتابوں میں بڑی بات بڑی بات ہوئے سب کو مل گیا کتابوں خارجہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ خارجہ کیا ہے اس میں اشارہ ہے مذکر کی استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ قریب واحد مذکر کے لیے جب جبکہ وہ قریب کمال ہے جی مہیرہ جی شکایت جی جی ہادا ذاکا جو ہے یاد رکھیے ہاد اور زا اور ایک ہوتے ہیں زالے کا یہ تینوں کے تینوں جملے ہیں ہادہ ذاکا اور زالے کا جی بائیسوں کے وائس جی بڑی بات تو ہاضا ذاکا اور زال کا ہاضا جو ہے یہ مذکر کے لیے واحد مذکر کے لیے اور قریب کے لیے آتا ہے اور ذائقہ جو ہے یہ قریب اور برعید دونوں مسافتوں کے درمیان درمیانی مسافت کے لیے آتا ہے زاقہ اور زالے کا جو ہے وہ دور کے لیے آتا ہے برعید کے لیے آتے تینوں کے تینوں واحد مذکر کے لیے ہیں حاض واحد مذکر قریب کے لیے ذا کا واحد مذکر کیا ہے درمیانی زا لے کا دور کے لیے جی اسی طرح منت کے لیے دو ہی چیزیں استعمال ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے دل کا اور ایک ہوتا ہے حاضری کے منتقری آتا ہے پرتل کا جی آواز آ رہی ہے سب کو شکایت والوں کو شکایت والوں کو نہیں آ رہی ہے آواز جی شکایت کیا ہوا ہے کال کٹی ہے دوبارہ کی ہے کون ہے یہ جی. اب آ رہی ہے آواز نظر اسلام جی الرحمان آپ ہی بتا دیں اہل قرآن کریم کے نام سے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک میں دوبارہ بتا دیتا ہوں دوبارہ بتا دیتا ہوں دیکھیے ایک لفظ ہے حال اس میں شارہ جو آپ پڑھ چکے ہیں احسنی خان بالکل ہم آپ کے لیے دوبارہ بتائیں گے ایک لفظ ہے حال دوسرا لفظ ہے تیسرا لفظ ہے ٹھیک ہے تینوں لفظ میں میں دور اور درمیانی مسافت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہے ایک چیز آپ کے بالکل قریب پڑی ہوئی ہے اور ایک تھوڑی سی دور ہے اور ایک بہت دور ہے ایک ہوتا ہے دور ہونا اور ایک ہوتا ہے بہت دور, تو بہت دور ہونا یہ کیا ہے بعید مسافت ہے اور تھوڑا سا دور ہونا یہ کیا ہے شاہر ہے قریب اور بعید کے درمیان میں ایک مسافت بن جائے گی تیسری جی حسنی خان ہاں؟ تو میں نے بتایا لاکھ اور زالقہ یہ تینوں لفظ آتے ہیں تینوں کے تینوں واحد مذکر کے لیے آتے ہیں مذکر مطلب جو منس نہ ہو کوئی چیز ہے کوئی مرد ہے یا جیسی بھی چیزیں ہیں جو مذکر جن کے لیے الفاظ مذکر استعمال ہوتے ہیں تو ان کے لیے قریب اگر قریب ہوں تو ان کے لیے ہاضہ آتا ہے اور اگر بہت دور کے لیے ہوں تو ان کے لیے زالکہ آتا ہے اور اگر نہ قریب ہوں نہ بغیر ہوں بلکہ درمیان میں ہوں تو درمیانی مسافت میں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ داکا اور के جو ہے قریب کے لیے آتا ہے واحد مزکر کے لیے پھر ان دونوں میں, اور میں فرق یہ ہے کہ زاکہ تھوڑی قریب مسافت کے لیے آتا ہے اور زالیکہ بہت دور کے لیے آتا ہے یہ تو آگے مذکر کی بات ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو واحد مذکر غائب کے تین سی اس میں شعرہ کے استعمال ہوتے ہیں ایک اسم اشارہ قریب حاضہ اس میں اشارہ بہت دور کا اور اس میں اشارہ نہ قریب نہ دور بلکہ درمیان میں درمیانی مسافر کے لیے تو وہ کیا ہے داکا. اسی طرح منس ہے منس کے لیے صرف, اور صرف دو ہی الفاظ آتے ہیں ایک آتا ہے हैं اور ایک آتا ہے تل کا ہاوی ہی اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے اور تل کا اس میں اشارہ इसमें جی اس میں اشارہ غریب کے لیے ہے تل کا مجھے بتا دیجیے جی سورج को क्या कहते ہیں عربی میں مہیرا جی آپ بتا دیں سورج کو کیا کہتے ہیں عربی میں سورج کو عربی میں کیا کہتے ہیں جی شام سب ماشاء اللہ آہ آہ جی ارحمان آپ کے موٹر کو کیا کہتے ہیں موٹر کار ان کو عربی زبان کیا کہتے ہیں موٹر کو, جی سیارت ماشاءاللہ حسنی خان آئے جی سکائب والوں کو آواز آ رہی ہے جی نا کیا آپ لوگ بھی سن رہے ہیں جی جو میدان ہوتے ہیں میدان گراؤنڈ میدان تو مامن احمد آپ بتائیے کہ اسے کیا کہتے ہیں اچھا ان کو آواز ہی نہیں آ رہی ہے مامن کو تو ور اسلام وائس اوکے احسنی مامن آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے جی ام کاشان ہے ہمارے ساتھ ام کاشان آپ سن رہے ہیں ہمیں تو آپ بتا دیجیے کہ میدان کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں میدان گرہ جیو میں کاشان میدان کو میدانی کہتے ہیں جی نور اسلام آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے جی نور اسلام احسنی خان جی احسانی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی تو آپ بتائیے کہ چارپائی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں چارپائی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں جی آسنی احسن. آسنی خان سے سوال ہے جی انہوں نے بتایا ہے سری جزادہ کلر ماشاء اللہ, ماشا اللہ. نور اسلام آپ ہمیں نہیں سن پا رہے ہیں؟ جی اسکائے پر ساری گربا کر رہے ہیں. نیور اسلام آ گئے نور اسلام آپ بتائیے کہ منشی یعنی لکھنے جو منشی ہوتا ہے منشی پر بھی اس بان میں کیا کہتے کیا تمہیں خود پتہ ہے کاتے بن ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ جی اچھا جی حمزہ اقبال آپ بتا دیں ہر برکت کے لیے ذرا آپ سے پوچھنے کے جہاز کو کیا کہتے ہیں ہاں بھائی جہاز کو ایر ٹھیک ہے جی چلیں آپ نے پھول بھیجے تو ہم آپ سے ہی پوچھتے ہیں کہ گلاب کے پھول کو کیا کہتے ہیں گلاب کے پھول کو کیا کہتے ہیں جی آپ بھی بتا رہے آپ کو پتا ہے تو آپ بھی بتا دیں بتاری جی جزاک اللہ چلیے جی اخن امن کا شان جی امکا شان آپ بتائیں کہ بس کو کیا کہتے ہیں بس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں بس کو روڈ پہ چلنے والی بس ہاف ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اچھا اور کس سے پوچھے زلزبیل آ گئے بھائی زلزبیل تشریف لائیے آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے جی ہم پوچھ رہے ہیں سب سے جو کل کا سبق دیا تھا کہ الفاظ کے معنی یاد کر کے آنے ہیں تو وہ رہے ہیں تو آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں ہم برکت کے لیے تشریف ہماری کلاس کو رونق بخشی ہے تو اس لیے ہم نے کہا تو برکت کے لیے ایک لفظ آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں مجھ سے پوچھ لیں کون یہ آسانی خان آپ بھی بتا دیجئے اور ادھر این سی پی پہ زلزبیل ہیں آپ بھی بتا دیجئے کہ سڑک کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں سڑک کو روڈ سڑک ہم ہم مانتے ہیں حسنی آپ کو سبق اچھی طرح یاد ہے جی زلزبیر آپ کو آواز آ رہی ہے اب آ رہی ہے آپ کو آواز میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں میں نے پوچھا ہے کہ سڑک کو روڈ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں جی سڑک کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں سڑک کو روڈ کو شار جی افسری آپ کے لیے بھی اور زلزبیل آپ کے لیے بھی ماشاء बहुत جزاک اللہ بہت خوب بہت خوب جی تو چلیے جی اب عورتیں سبق کی طرف سبق کی طرف آئیے تو شروع میں کہتے ہیں سبق کی طرف آ جائیں شروع میں ادر سالس ہا کام کا شان کیوں نہیں یار انج ان کیسی باتر اوپر چلے جاتے ہیں ہم آپ کو دیکھتے ہیں ذرا پوچھا کیا ہے آپ سے امی کا شان آپ سے پوچھا تھا حافلہ ہافلہ ہافلا تن ٹھیک ہے بس پوچھا تھا کہ بس وہ کیا کیا تھے بہت بہت بہت بہت جزاک اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ آپ نے سبق یاد کیا ہے ماشاء बहुत خوب, बहुत خوب. बहुत, बहुत, बहुत, बहुत اللہ بہت خوب بہت خوب جی امہ کا شان امہ کا شان نارا کی بات نہیں ہے بہت بہت بہت بہت خوب جزاک اللہ ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے جی آ جائیے سب کی طرف ادر سو چالس ہار را زاکہ ہار را کریم مذکر کے لیے ہے اور ذاکہ کس کے لئے ہے؟ بعید یعنی درمیان والی کے لئے ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی درمیانی مصابت کے ہیں تو کہتے ہیں ہالا کتابن و رائے کا کتاب یہ کتاب ہے اور وہ کتاب ہے ٹھیک ہے ذاقہ کمانا ہوگا وہ نور اسلام آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے یا اسپیک کرلو لو نو نو اب آواز آ رہی ہے رحمان رحمان کو آ رہی ہے اور کیسے آ رہی ہے ہم سے آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے رحمان جی حمزہ اقبال آپ ایک جگہ جی حضرت بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تو ایک ہی جگہ ہوں یار میں کہیں بھی نہیں جاتا میں ایک ہی جگہ بالکل آپ سمجھیں گے جہاں موقع ہوں جی میں چیئر پہ بھی نہیں بیٹھا کرسی پہ بھی نہیں بیٹھا ہوا کہ میں یہ رہا ہوں ایسی بھی کوئی بات نہیں میں ہی چلاتی ہوں اچھا چلیے جی آ جائیں آ جائیں کہتے ہیں ہاردا کتاب یہ کتاب ہے وضاح کا کتاب اور وہ کتاب ہے ہاردہ قلم یہ قلم ہے وضاح کا قلم اور وہ قلم ہے ٹھیک ہے اب آگے سوال جواب آپس کا سلسلہ ہے ماں کس کے لیے آتا ہے کون بتائے گا ماں کس کے لیے آتا ہے ماں ماں کا استعمال استفام کے یعنی پوچھنے کے لیے جب ماں استفامیہ ہو تو ماں کس کے لیے آتا ہے جلدی سے بتائیں نا جی جی ماں سوال کے لیے آتا ہے لیکن سوال ہو جب ماں اور من کا فرق پوچھ رہا ہوں تو ماں کس کے لیے آتا ہے اور من کس کے لیے آتا ہے جی ایک آپ جیتیں جیزا جی, <laughs> جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب نے سب نے جواب دیا سب نے جواب دیا سب نے جواب دیا ماشاءاللہ ما اللہ نور اسلام نے جواب دیا ہے اور باقی احسنی خان نے بھی جواب دیا ہے ایک رکرا نے بھی جواب دیا ہے اور آ, آ, آ, مہیرہ ہمز اقبال ہیں سب سب نے جواب کیے جزاک اللہ سب کے لیے ٹھیک ہے تو ماں کے لیے آتے ہے غیر ضی عقل غیر ضی عقل کے لیے غیر ضی القول کے لیے نہیں جن چیزوں میں میں انسان کے بارے میں من انسان ہاں جی من انسان کے بارے میں ماں کا وہ کیا ہے دا کا کرسی کا وہ کرسی ہے ماں کا وہ کیا ہے دا کا بابن وہ کیا ہے دروازہ ہے اب آگے ہے من ہے تو من سے کس کے بارے میں سوال ہوگا جی جس نے پہلے نہیں بتایا وہ जिसने جس نے پہلے نہیں بتایا وہ बात کیسی بات ہے من کس کے मन آتا ہے من استفامیاں جس نے پہلے نہیں بتایا انسان کے لیے معمن احمد بتا رہے ہیں انسان کے لیے آتا ہے عقل کے لیے جی اور بھی کوئی ہے شاید ان سے فیٹ میں بھی کوئی رہتا ہے جس نے پہلے کچھ بھی نہیں بتایا کوئی تو ہے کوئی تو ہے یا اوے ہیں زلزبیل زلزبیل آپ کا آواز نہیں آ رہی یا آپ ہمارے ساتھ موجود ہی نہیں ہے کمال ہے اتنی تاخیر سے جی انسان کے لیے جزاک اللہ بتائیں بتائیں بھائی بتائیں آپ بتائیں حسنی خان سعید خان آپ بتائیں کیوں نہیں بتائیں؟ میں نے سب سے پوچھا جو جو بتائے جس نے پہلے نہیں بتایا آپ پہلے بتا چکے ہیں تو ٹھیک نہیں بتایا تو ضرور بتائیے جی ہاں ہاں آپ نے کہا کہ مان کس کے لیے آتا ہے جی تو من ذاکا وہ کون ہے دا کا استاد وہ استاد ہے منقا وہ کون ہے طالبن وہ من ذاکا وہ کیا ہے محمود ان وہ محمود ہے جی وائس اوکے وائس. جی وائس اوکے جی اوکے نو اب وائس مہیرہ. نو نو نو وائس اوکے جی اب آواز آ رہی ہے جی ٹھیک ہے آگے हा... ہے ساتن وتیل ساتن اب یعنی اوپر کی بات مذکر کے لیے کہ مزکر کیا ہے یعنی آ... اس میں مذکر کے لیے استعمال تھا کہ مذکر بعید کے لیے تو اب یہاں پر منس کی بات شروع کر رہے ہیں ہادی ہی ساتن یہ گڑی ہے وتیل ساتن اور وہ گڑی ہے ہادی شجرتن یہ گڑھی ہے یہ درخت ہے وتیل شجرتن اور وہ درخت ہے مات کا وہ کیا ہے یعنی منس کے لیے ہے ٹھیک ہے ما تل کا وہ کیا ہے تل کا سات وہ کیا ہے گڑی ہے ماتل کا وہ کیا ہے تل کا شجرتن ادراخت ہے ما تل کا وہ کیا ہے تل کا میرواہن کون ترجمہ کرے گا تل کا میرواہن سب کے لیے اختیار ہے حلم ہاں تل کا Hmm, پورا, ترجمہ, پورا ترجمہ مکمل ترجمہ تل کا میرا وہاں تم نور اسلام سے مہیر وہ, وہ ہے جی. پھر نمبر پہ, مہیرہ ہیں, وہ پنکھا ہے اور رومان تیسرے نمبر پہ وہ پنکھا ہے وہ ایک پنکھا ہے جی ہاں جی جیسانی <laughs> <laughs> خان وہ پنکھا ہے زلزبیل وہ ایک پنکھا ہے زبردست ارمان اور زلزبیل پہلے بتانے میں نوریہ اسلام لیکن بازی صحیح طریقے سے جو لے گئے ہیں وہ ہے اررمان اور زلزبیل وہ ایک پنکھا ہے سیکنڈ نمبر پہ حمزہ نے کیا پورا ترجمہ کیا ہے اگر دیکھیے اوپر حمزہ اقبال ٹھیک ہے وہ پنکھا ہے بازی ٹھیک ہے انہوں نے لی ہے لیکن جو مکمل ترجمہ ہے وہ, وہ ایک پنکھا ہے ٹھیک ہے ترجمہ ہے جی پہلے بتانے میں نیور اسلام تھے دوسرے نمبر پہ ہم سے ایک بال تھے وہ ہے وہ کیا ہے ہاں جی ما تل کا جی یہ ہو گیا من تل کا من تل کا یعنی اب ضی عقل کے بارے میں سوال ہوگا من تل کا وہ کیا ہے تل کا وہ طالبہ ہے من تل کا وہ کیا ہے تل کا عمراتن وہ ایک عورت ہے من تل کا وہ کیا ہے تل کا بنتن وہ ایک بیٹی ہے یا وہ ایک لڑکی ہے؟ اتنا کافی ہے اور یہ تمرین تھوڑی سی ہم جو بھی ہوگا عربی ترجمہ ہے جو بھی ہیں تو وہ انشاءاللہ کر لیں گے تو کل سے انشاءاللہ شاء نو سے دس تک ہمارا سبق ہوگا کس ٹائم نو سے دس نو سے دس ٹھیک <laughs> ہے <laughs> چوز کریں کہ یار ایسا